بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر ٹویلو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو لیکچرز ابھی تک ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے سمجھ کے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا کانسیپٹس کو چیلنج کیا ہوگا ایک دوسرے کے کانسیپٹس کو اور جن سوالوں کے جواب آپ کو نہیں مل سکے ہوں گے ان کو انٹرنیٹ پہ تلاش کرنے کے بعد یا نوٹس اور کتابوں میں دیکھنے کے بعد آپ ای میل کے ذریعے سوال پوز کر رہے ہوں گے تاکہ آپ کو ان کے جواب مل جائیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہم بات کر رہے تھے پچھلے دو لیکچرز میں او لیب کے بارے میں جو کہ پہلا لیکچر تھا اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی مول ایپ کے بارے میں مول ایپ یعنی کہ ملٹی ڈائمینشنل او لیپ مول ایپ کے بعد ہم اگلے امپلیمنٹیشن کی طرف چلتے ہیں اولاپ کی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو مختلف امپلیمنٹیشنز بتائی تھی اولاپ کی تو ان امپلیمنٹیشنز میں سے ایک امپلیمنٹیشن رول ایپ بھی ہے رول ایپ کا مطلب ہے ریلیشنل اول ایپ ریلیشنل اول ایپ اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم ایک ریلیشنل ماڈل کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ خاصی حد تک نارملائزیشن موجود ہو سکتی ہے تو رو ایپ کیا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے میں اب ڈیٹیل میں لیکچر شروع کرتا ہوں وائی رول ایپ ہم جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں میں ٹیکنیکل چیز کی بات کر رہا ہوں ہم وہ چیز اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے یا ہم آج صبح سو کے اٹھے تو ہم نے سوچا کہ نہیں جی ہم تو رو رول ایپ بنائیں گے یا کوئی اور چیز بنائیں گے ایسی بات نہیں ہے بلکہ جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ ضرورت ایجاد پہ مجبور کرتی ہے کہ کچھ چیز بنائی جائے تو رول بنانے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے اس کی جو سادہ ترین یا جو اس کا فنڈامینٹل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مول ایپ سفرس بائی دا کرس آف ڈائمینشنالٹی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈائمینشنس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور جب ڈائمینشنس کی کارڈینیلٹی بڑھتی ہے تو جو کیوب مولیب میں استعمال ہوتا ہے اس کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے اور جب آپ کے ڈائمینشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کا کیوب جو مولیب کا کیوب ہے وہ مین میموری میں فٹ ہی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ مین میموری میں فٹ نہیں آتا اس کے لئے آپ کو یا تو ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے آخر میں بات کی تھی ورچوئل کیوب بنانے پڑتے ہیں یا پارٹیشن کیوب بنانے پڑتے ہیں اور پارٹیشننگ کا آپ کو ایک بہت بڑا میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو ایسے کالمس کی ضرورت پڑ جائے جو کہ ایک پارٹیشن میں موجود نہیں ہے تو آپ کو جوائن چلانا پڑ جائے گا اور جس سے پرفارمنس کا سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا تو ساتھ ہی وہ چلا کہ رول ایپ ہمیں اس لیے بنانا پڑا کہ مول ایپ کی اسکیلیبلٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں اب ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ مزید ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ریزنز کے بارے میں بات کریں گے جس کے لیے رول ایپ ضروری ہے تو ساتھیوں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم یہ کیسے آگے کرتے ہیں اور رول ایپ ہمیں کیوں بنانا پڑتا ہے رول ایپ بنانے کے لیے ایک اور چیز کی جو ہمیں کرنی پڑتی ہے وچ از کالڈ ایز ایگریگیٹ اویئرنیس مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم کیوب کے سائز بڑے کر لیتے ہیں تو ہمیں مو لیب کے بعد رول ایپ پہ آنا پڑتا ہے جب ہمیں رو لیپ پہ آنا پڑتا ہے تو رو لیپ کا ٹھیک ہے ایک بات تو واضح ہے کہ آپ مو لیب کی پرفارمنس ایشو جو کہ اسپیس کی تھی اس سے آزاد ہو گئے لیکن جو ایگریگیٹس آپ نے استعمال کرنے ہیں ٹیبلز کے اندر ان ایگریگیٹ جو نمبر آف ایگریگیٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں جب نمبر of ایگریگیٹس زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو کیسے ریزالو کیا جائے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ مولیپ میں ایگریگیٹس بہت زیادہ تھے تو کیوب بہت بڑا ہو گیا اب کیوب تو ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ٹیبلز ہیں ایگریگیٹس کے تو ٹیبلس بھی تو ساتھیوں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو ایک کنسپٹ ڈیولپ اور امپلیمنٹ کیا گیا ہے جسے کہتے ہیں ایگریگیٹ اویرنیس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اسمارٹ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ اسمارٹ انوائرمنٹ یہ جانتی ہے یا جانتا ہے کہ کون کون سے ایگریگیٹس اس وقت سسٹم میں موجود ہیں اور کون سی کیوریز ایسی ہیں جو کہ موجودہ ایگریگیٹس کی بیسس پہ سیٹسفائی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو جو کیوریز تو سیٹسفائی ہو سکتی ہیں وہ تو انہی ایگریگیٹس پہ سیٹسفائی ہو جائیں گی اور جو کیوری نہیں سکتی وہ جو ایگریگیٹس موجود ہیں ان کو استعمال کر کے ہائر لیول ایگریگیٹس بنائے جائیں گے اور جو کیوری اب آئی تھی وہ ان ہائر لیول ایگریگیٹ سے سیٹسفائی ہوگی یہ میں آپ کو آگے چل کے کچھ مثالوں سے بھی مزید واضح کروں گا تو یہ ایک جو ایگریگیٹ اویئرنیس ہے یہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے ٹوڈس کریٹنگ اے رول ایپ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگلا پوائنٹ کہ ہم رول ایپ کیوں بنا لیتے ہیں یا ہمیں کیوں چاہیے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ہم اگلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے بلکہ اگلے شاید دو یا تین لیکچرز میں بات کریں گے ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں ڈائمینشنل ماڈلنگ ایک ایسے اسکیما کے بارے میں بات چیت ہوگی جو کہ اسپیسیفکلی ڈسیجن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس سکیما کو سٹار اسکیما کہتے ہیں تو جب ہم رول ایپ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو پیچھے آپ کے انڈر جو اسکیما ہے یا یہ جو سٹرکچر ہے وہ سٹرکچر سٹار سکیما ہوتا ہے اور سٹار سکیما کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ریلیشنل انوائرمنٹ میں جو اول ایپ ہوگا اس کو پرفارمنس بوسٹ کیسے دینا ہے ایک بات یاد رکھیں جو کنونشنل ڈیٹا بیسز ہیں ان کے چند مسائل ہیں بڑے سیریس قسم کے اس لیے وہ ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتی وہ مسائل کیا ہیں کہ جو ریشنل ڈیٹا بیسز ہیں عام طور پہ جو او ایل ٹی پی سسٹمز ہے ان کے لیے جوائن چلانا بڑا مسئلہ ہے کاسٹ ہے جوائن کی اس کے ساتھ ساتھ ٹیبلز کو سرچ کرنا بڑے ٹیبلز کو ان کے لیے مسئلہ ہے اس لیے انڈیکسنگ کی جاتی ہے ان کے لیے چیزوں کو آرڈر میں لے کے آنا بھی ایک مسئلہ ہے یہ لسٹ آف پرابلمز تو خیر ہیں ہی مقصد بتانے کا یہ تھا کہ رول ایپ کو سپورٹ کرنے کے لئے ایک انڈر لائن اسکیما چاہیے جو کہ اسٹار اسکیم ہے چونکہ سٹار سکیما بنایا جاتا ہے ٹول سپورٹ کرتے ہیں اس لیے ہم رول ایپ کر لیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں رول ایپ ایز اے کیوب یہ میں نے بڑی عجیب سی بات کر دی ہے جو لوگ توجہ سے سن رہے تھے عجیب سی بات میں نے یہ کی ہے کہ ہم نے یہ بات جس پہ لیکچر شروع کیا تھا کہ کیوب کے مسائل ہیں جب ہم کیوب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ملٹی ڈائمینشنل اول ایپ ہے جس کو کہ ملٹی ڈیمیشنل ایرے کی شکل میں بھی ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور فل کیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کیوب کے ساتھ مسائل آئے تو ہم ٹیبل اسٹرکچر کی طرف موو کر گئے ٹھیک ہے جی تاکہ کیوب کے مسائل سے ہم نپٹ سکیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیبل اسٹکچر کو ہم کیوب کی شکل میں کیسے لے کے ہیں اٹ از لائک ڈیفیٹنگ دا پرپز جس اسٹرکچر میں ہمیں مسائل آئے تھے اور ہم ٹیبلز کی طرف گئے تھے ہم اب ٹیبل کو اس اسٹرکچر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ مسائل آئے تھے یہ تو کوئی عجیب سی بات بنی یہ بات عجیب سی نہیں ہے بات عجیب سی کیسے نہیں ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور آپ کو ڈیٹیل میں ایک اگزیمپل دے کے سمجھاؤں گا وہ ایگزامپل کیا ہے وہ آپ کی اب پہ آ چکی ہوگی اول ایپ ڈیٹا اسٹورڈ ان اے ریلیشنل ڈیٹا بیس ٹھیک ہے جی اول ایپ کو تو ہم ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس میں ہی اسٹور کریں گے او لیپ جو ایسا او لیپ ہوگا اس کو ریلیشنل او لیپ کہا جاتا ہے تو اب جو فیکٹ ٹیبل ہمارے پاس ہے یہ جب میں فیکٹ ٹیبل کی بات کر رہا ہوں تو میں اسٹار اسکیما کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کی میں ڈیٹیل آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کیوب کے بارے میں بات ہو رہی ہے ٹیبلز میں کیوب کہاں سے آ جائے گا کیوب ہے کہاں کیوب کہاں پہ ہے اٹس اے میٹر آف پرسپشن کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر میں پڑھا ہوگا کہ میٹرکس کو کالم میجر کے طور پہ بھی اسٹور کیا جاتا ہے اور رو میجر کے طور پہ بھی اسٹور کیا جاتا ہے میٹرکس ایک ٹو ڈائمینشنل ڈیٹا اسٹرکچر ہے جیسے کہ ٹیبل ہو گیا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جب ہم میٹرکس کو کالم میجر میں اسٹور کریں یا رو میجر میں اسٹور کریں تو وہ ٹو ڈائمینشنل اسٹرکچر سے ایک ون ڈائمینشنل اسٹرکچر بن جاتا ہے ود آؤٹ اینی لاس آف ہاں ایفرٹ کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو انڈیکس ٹرانسفارمیشن کے لیے جو آپ کے پاس ٹو ڈائمینشنل انڈیکس آ رہی تھی پہلے ٹیبل کے کانٹینٹس یا ٹو ڈی میٹرک سے ڈیٹا اٹھانے کے لیے اب آپ نے اس ٹو ڈی انڈیکس کو ون ڈی میں کنورٹ کرنا ہے صحیح طریقے سے اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں مثال پیاز کی ہے پیاز اگر آپ دیکھیں تو ایک تھری ڈائمینشنل اسٹرکچر ہے پیاز کا آپ چھلکا اتار دیں تو وہ ایک سرفس ہے جو کہ ٹو ڈائمینشنل سٹرکچر ہے اگر آپ پیاز کے سارے چھلکے اتار دیں اور اس دوران آپ کی آنکھوں میں بڑے آنسو آ جائیں گے تو ذرا احتیاط سے چھلکے اتاریے گا اینک لگا کے جیسے کہ میں نے لگائی ہوئی ہے تو آپ ایک تھری ڈائمینشنل سٹرکچر کو ٹو ڈائمینشنل سرفسز میں کنورٹ کر لیں گے ایسی ہی بات ہے ایک ریلیشنل ٹیبل اسٹرکچر کو کیوب کی صورت میں دیکھنے کی اب آپ دوبارہ اسکرین کو دیکھیے اب اسکرین میں آپ اگر لیفٹ سائیڈ پہ نیچے دیکھیں تو فیکٹ ٹیبل ہے فیکٹ ٹیبل میں منتھ ہے پروڈکٹ ہے زون ہے اور سیلز کے روپیز ہے K کا مطلب یہاں تھاؤزنڈ ہے تو یہ ٹیبل آپ کو کیا دکھا رہا ہے ٹیبل یہ بتاتا ہے جو ٹیبل کی پہلی رو ہے کہ پہلے مہینے میں یعنی کہ منتھ ون میں پروڈکٹ ون اور زون ون میں کتنے ہزار روپئے کی سیل ہوئی ہے یعنی کہ تقریباً ڈھائی لاکھ روپے کی سیل ہوئی ہے جو رو ٹو ہے وہ منتھ ٹو کے بارے میں بتاتا ہے پروڈکٹ ٹو کے بارے میں بتاتا ہے اور زون وہی ہے تو ساتھیوں وہ جو کہتے ہیں کہ ایک پکچر از ورتھ تھاؤزینڈ وڈس تو آپ کو اس ڈائگرام سے بات تو ساری سمجھ آ ہوگی ہم آپ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو کانسپٹ بتا تھا اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کریئٹنگ اے کیوب ان رول ایپ یوزنگ سیکول سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوب کیوب کو یاد رکھیں میں نے ڈبل کوٹس میں لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیوب کو ڈبل کوٹس میں لکھنے کا مقصد یہ ہے جو کہ میں آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کافی لیکچرز میں ہی بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کے لٹرل میننگ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم لٹل میننگ کی بات نہیں کر رہے ہم ایک لاجیکل کیوب کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو لاجیکل کیوب ہے وہ کورسپانڈ کر رہا ہے ٹیبلز کو اور ہم کیوب کی کیوں بات کر رہے ہیں اس لیے اگر آپ کو فیضمی ٹیسٹ سے یاد ہو تو فیضمی ٹیسٹ میں ملٹی ڈائمینشنل او لیب کا ہونا ضروری ہے چونکہ او لیب کو ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے اس لیے ہم ٹیبلز میں وہ فیچرز لے کے آئیں گے کہ کمبنیشن آف ٹیبلس لکس لائک لاجیکلی ایز اے کیوب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ کیوب فل کیسے ہوگا یہ کیوب کیسے بنایا جائے گا اس کیوب کو ہم سیکول سے بنائیں گے اب آپ کی اسکرین پہ جو ٹیبل آ رہا ہے اس میں کچھ روز ہیں اس میں کچھ کالمز ہیں اس میں روز کا ایگریگیٹ بھی ہے اس میں کالمس کا ایگریگیٹ بھی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو رول ایپ کے ٹیبلس ہیں ان ٹیبل کے جو کالمز اور روز ہیں ان کو ہم نے سیکول سے بھرنا ہے سیکول سے فل کریں گے وہ سیکول کیا ہوگی اور اس کو کیسے فل کیا جائے گا میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں ڈیٹیل اب آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک سیکول کا گروپ آف اسٹیٹمنٹ آ چکا ہوگا اور یہ تین گروپ آف سٹیٹمنٹس ہیں آپ غور سے اس سیکول کو دیکھیں اس سیکول کو دیکھ کے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پہلی گروپ آف سٹیٹمنٹس ہے یہ ان ٹیبل کے سیلز کو فل اپ کر دے گی وچ آر ادر دین دا ایگریگیٹس بڑی سادہ سی بات ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس نیکسٹ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہے یہ اس کی روز کو فل کر دے گی جو روز کا ایگریگیٹ ہے وہ کریٹ کر دے گا اور جو نیکسٹ سیٹ اف سٹیٹمنٹ ہے وہ کالمس کے ایگریگیٹ کو جنریٹ کر کے اس کو فیل کر دے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کا جو ٹیبل ہے اس کے سارے سیلز فیل ہو جائیں گے اگر آپ تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں اور یاد کریں کانسیپٹ کو ویژلائز کریں تو میں نے آپ کو ایک کیوب دکھایا تھا پچھلے لیکچر میں اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ کیوب میں ایگریگیٹس ہوتے ہیں کیوب میں ایگریگیٹس ہوتے ہیں اور وہ جو ایگریگیٹس ہوتے ہیں وہ بھی سب کیوبز ہوتے ہیں تو مزہ یہ چلا کہ ہم اس ٹیبل کو فل کر کے اس کیوب کا ایک فیس جنریٹ کر لیں گے اس کا ایک سلائس جنریٹ کر لیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آ ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں اور اگلے پوائنٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں عزیز طلبہ اور طلبات آپ کہیں گے یہ کیا کورس ہے کہ ہر دفعہ پرابلم آ جاتی ہے ہر دفعہ پرابلم آ جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ کورس آلدو کے ایک بیسک کورس ہے بگنرز کے لیے ہے ڈیٹا ویئر کے لیکن اس میں کانسیپٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایشوز بھی بتانے ہیں اس لیے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کوئی سیدھی سادی چیز تو ہے نہیں اگر یہ سیدھی سادی چیز ہوتی تو ہر طرف دنیا میں ڈیٹا ویئر ہاؤس چل رہے ہوتے اور یہ چیز آٹومیٹ ہو چکی ہوتی اس کے وزٹس بن چکے ہوتے اور آپ لوگ یہ کورس نہ لے رہے ہوتے پرابلمس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ساری پکچر کو ساتھ لے کے چلیں ٹریڈ آفس ذہن میں لے کے چلیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ پرابلم کیا ہے یہاں پرابلم بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ جب نمبر آف ڈائمینشنس انکریز کریں گے تو جو نمبر آف کارسپونڈنگ کیوریز ہیں جن سے آپ نے ٹیبلز کو پاپولیٹ کرنا ہے ان کیوریز کی بھی تو تعداد میں اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور جب ان کیوریز کی تعداد میں اضافہ ہوگا اس کے دو کانسیکوئنس ہوں گے اس کا نمبر ون کانسیکوینس تو یہ ہوگا کہ اتنی ساری کیوریز کو کمپیوٹ کرنے میں ایگریگیشن کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا پہلی بات دوسری بات یہ کہ وہ جو آپ ایگریگیٹس جنریٹ کر لیں گے ان ایگریگیٹس کو سٹور کرنے کے لیے بھی تو آپ کو جگہ چاہیے سپیس چاہیے تو یہ موٹے موٹے ایشوز ہیں اس کے بعد ایک اور آپشن بھی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی سولو کرنے کی نہیں کسی حد تک ریزالو کرنے کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور سے ان ایگریگیٹس کے بارے میں دیکھیں جو آپ کو ٹیبل میں بتائے گئے تھے جو آپ کو کیوریز میں دکھائے گئے تھے تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ جن ایگریگیٹس کو آپ آلریڈی بنا چکے ہیں ان ایگریگیٹ کو استعمال کر کے نیکسٹ لیول آف ایگریگیٹ بنا لیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسٹیڈ آف رننگ اے کیوری ٹو جنریٹ دا ایگریگیٹس آف روز یا ایگریگیٹس آف کالمس جو پہلے آپ نے سیلس کے لیے ایگریگیٹس بنائے تھے ان کو ٹیبل میں اسٹور کر لیا اور جو آپ نے نئی کیوری چلائی اس نے اس سٹور ٹیبل کے جو ایگریگیٹس تھے ان کو سم کر لیا تو بات آسان ہو جاتی ہے جیسے کہ اسکرین کے باٹم میں بھی آپ کو بلٹ میں دکھایا گیا ہے آپ ایسی مثال دی گئی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس کی بیسس پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو وٹ از دا مورل آف دا سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا پسندیدہ جملہ ہے ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ دیکھیں محنت کرنا جو ہے اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کی محنت کنسنٹریٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جی کسی آپ نے عقل استعمال کر کے محنت نہیں کی تو محنت آپ زیادہ کریں گے اس کا ریٹرن کم ملے گا اس لیے اسمارٹنیس بڑی ضروری ہے اس انوائرمنٹ میں اور بھی زیادہ ضروری ہے ڈیٹا ویر ہاؤس کے انوائرمنٹ میں جب ہم چوریز کی بات کر رہے ہیں ایگریگیٹس کی بات کر رہے ہیں سائز کی ایشوز کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے پرفارمنس کے ایشوز آ رہے ہیں یہاں پہ ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں ٹریڈ آفس کرنے ہیں تو جیسے میں آپ کو پہلے لیکچر سے کہتا آ رہا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس از دا آرٹ آف میکنگ آفس یہ سائنس سے زیادہ آرٹ ہے اور اس میں آپ کو ویلیوز کو ایشوز کو وے کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تو سیکول سے سوچ تو ہم نے ایک سمپل طریقہ استعمال کیا ہم نے ایک نائیو اپروچ استعمال کی ہم نے کیوریز لکھی اور کیوریز لکھ کے ہم نے ٹیبلز کو پاپولیٹ کر دیا اس کے کچھ مسائل ہے کچھ میں نے اس کے حل بتایا اس کے بعد اس چیز کو آٹومیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس لیے کہ اگر آپ سادہ سیکول ہی کو استعمال کرتے رہیں گے تو بڑے جلدی پھنس جائیں گے تو اگلا پوائنٹ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو کریٹنگ کیوب ان رول ایپ کیوب کلاس یہ کیوب کلاس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کیوب کلاس کا مطلب یہ ہے کہ سیکول کے اندر ایک کلاس دے دیا گیا ہے ایک کمانڈ آپ سمجھے دے دی گئی ہے جس کمانڈ کے اندر آپ نمبر آف کالمس کو سپیسیفائی کر دیتے ہیں اس کا فائدہ اس کے دو بڑے فائدے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ گروپ وائز سٹیٹمنٹس خود لکھنی شروع کریں گے تو یقیناً غلطی کر جائیں گے کہیں پہ کسی کالم کا آپ مس اسپیل کر دیں گے کوئی کالم رہ جائے گا یہ تو ایک ایسی چیز تھی جس کو کہ آپ شاید کیرفل کوڈنگ سے ریموو کر سکیں لیکن سب سے بڑا ایشو اس ٹیکنیک کا یہ ہے ملٹیپل کیوریز لکھنے کا یہ ہے ملٹیپل گروپ وائی کیوریز لکھنے کا ایشو پرابلم یہ ہے کہ ٹیبل کو بار بار ایکسیس کرنا پڑے گا اور ہم جن ٹیبلز کی بات کر رہے ہیں ان ٹیبلز کا سائز اتنا بڑا ہے کہ ایک دفعہ ایکسیس کرنے میں ٹیبل مین میموری میں آتا نہیں ہے جب ٹیبل مین میموری میں نہیں آتا تو آئیو کرنا پڑتا ہے پیج فالٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو ایک کالم کے لیے ایگریگیشن کرنے کے لئے یا دو کالمس کے گروپ بائے کرنے کے لئے ایکس نمبر آف پیج فالٹس تھے تو جتنی دفعہ بھی آپ دو کالم کی بیسس پہ گروپ بائے چلائیں گے ایکس پیج فالٹس اتنے مزید آئیں گے تو پرفارمنس تو تیس نیس ہو کے رہ جائے گی ختم ہو جائے گی پرفارمنس اس کا کیا حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ سیکول میں ایسے سٹرکچر دے دیا جائے جس کی بیسس پہ یہ کام زیادہ سمودلی اور زیادہ ایفیشنٹلی ہو سکے تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے گروپ بوائے کلاس کا فائدہ یہ ہے یہ جو میں نے کلاس بتایا سیکول کا جو کیوب کا کلاز ہے یہ کلاس صرف ایک دفعہ ٹیبل کو ایکسیس کرے گا اور اسی میں یہ ساری گروپ بوائے چل جائیں گے اس میں جو ملٹیپل کالمس دیے ہیں اس میں سارے کالمز کی کامبینیشنس کی بیسس پہ ایگریگیشنز ہو جائیں گی تو عزیز طلبا اور طالبات آپ نے ایلگوریدم میں یا ڈسکریٹ میتھ میں یہ یقیناً پڑھا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس این ویریبلس ہیں ویریبلز ہیں تو کتنی کامبنیشن بنتی ہیں مختلف ویریبلس کو رکھیں کچھ کو رکھیں کچھ کو ڈراپ کر دیں کچھ کو رکھیں کچھ کو ڈراپ کر دیں میرا سوال سمجھ آیا آپ کو کتنی کامبینیشنز ہیں یا بٹ ویکٹر کی کتنی کامبینیشن بن سکتی ہیں تو اگر n آپ کے کالمز ہیں تو یہ ٹو پاور این کامبنیشن بنے گی وچ از ایکسپرینشلی لارج آپ اگر خود لکھنا شروع کیے تو غلطی کر جائیں گے اور ٹو پاور این ٹائمس آپ کو ٹیبل کو ایکسیس کرنا پڑے گا تو یہ کیوب clause کی وجہ سے سنگل ایکسیس ہوگا اس کے علاوہ بھی کچھ کلاز ہیں جو کہ ڈال دیے گئے ہیں سیکول کے اندر جیسے کہ ایک رول اپ کا کلاز بھی ہے رول کا کلاز مختلف کالمس کو لے کے ان کے گروپ بنا کے ایگریگیشن کرتا ہے اگر تین کالمز ہیں سی فار ایگزامپل تو پہلے تین کے گروپ پہ کرے گا پھر دو پہ کرے گا پھر آل پے کر دے گا اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں رو ایپ اینڈ اسپیس ریکوائرمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رول ایپ میں ایک ایشو اسپیس کا بھی آتا ہے رو ایپ میں اسپیس کا ایشو کیسے آتا ہے اس کی کچھ ڈیٹیل تو آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہوں گی. وہ ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اگر آپ کیئرفلی ایگریگیشن نہیں کر رہے تو جو نمبر آف ایگریگیٹس ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے نمبر آف ایگریگیٹس اس لیے بڑھیں گے کہ دے آر مینی مینی ڈفرنٹ ویز آف کریئٹنگ دا ایگریگیٹس میں آپ کو ایک کونٹیفائی کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو یقیناً زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اور اگلی سلائیڈ میں اس کی کچھ ٹیبلس کی اگزامپلس بھی آپ کو دکھا دوں گا تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی تو سوال یہ ہے کہ اسپیس کا ایشو کیا ہے رول ایپ میں آپ کو یاد ہوگا کہ مول ایپ میں بھی سپیس کا ایشو آ گیا تھا تو ہم دو ڈائمنشنس کی بات کرتے ہیں ایک ٹائم ڈائمنشن اور ایک پروڈکٹ ڈائمنشن ٹائم ڈائمنشن میں جس جس لیول پہ ایگریگیشن ہو سکتی ہے وہ آپ کو دکھا دیے گئے ہیں تقریباً چھ لیولز بنتے ہیں اسی طرح جو پروڈکٹ ڈائمنشن ہے اس میں جس جس لیول پہ ایگریگیشن ہو سکتی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیے گئے ہیں وہ تقریباً چار لیولز بنتے ہیں تو سادہ سی بات ہے اگر آپ صرف ان دو ڈائمینشنس کو استعمال کریں تو اس سے ٹوٹل کتنے ایگریگیٹس بنیں گے بالکل صحیح کہا آپ نے اس سے ٹوینٹی فور ایگریگیٹس بنیں گے جو کہ ان کا پروڈکٹ ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ پہ دکھاتا ہوں تو آپ کے سامنے اب وہ سلائیڈ آ چکی ہوگی آپ غور سے سلائیڈ کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کریں ریکوائر آل کومبینیشن آف سمری ٹیبلس ایٹ ایچ اینڈ ایوری ایگریگیشن لیول اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سارے کے سارے ایگریگیٹس بنا رہے ہیں آپ کو وہ چاہیے ہیں یا نہیں چاہیے آپ سارے ایگریگیٹس بنا رہے ہیں تو اس میں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں ٹیبلز کی مثال کے طور پہ ایک ٹیبل ہے جس میں کہ کوارٹر کے لیول پہ ایگریگیٹس ہیں ود ریفرنس ٹو دا ایئر اور ہم نے جو پہلے مثال دی تھی آپ کو پچھلے لیکچر میں جس میں سوڈا ڈرنکس بھی تھے اور جس میں جوسیز بھی تھے وہ ہر آئٹم اس میں دکھایا گیا ہے تو یہاں پہ سارے آئٹمس موجود ہیں اور کوارٹر لیول پہ ایگریگیشن ہے افکورس اس کے علاوہ کوارٹر سے آپ منتھ پہ جا سکتے ہیں ویک پہ بھی جا سکتے ہیں جو آپ کے پاس آئٹمز ہیں ان کو اگر آپ رول کریں تو ان کی دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں ایک جوسیز کی کیٹیگری ہے ایک کیٹیگری سوڈا ڈرنکس کی ہے جوسیز اور سوڈا ڈرنکس کو لیں کوارٹر لیں یہ ایک لیول آف ایگریگیشن ہے اس کے بعد اگر آپ کوارٹرز کو ختم کر دیں اور ان سب ختم سے مراد یہ نہیں کہ اڑا دیں ایک سال میں چار کوارٹر ہیں اس کو ایڈ کر کے ایک کالم بنا لیں جو کہ اس سال کو کورسپانڈ کرے گا اور اس کے ساتھ آپ ہر آئٹم کو رکھ لیں یہ ایک ٹیبل بن جائے گا آپ کہتے نہیں nah, جی نہیں مجھے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے آپ صرف جوسز کو سوڈا ڈرنکس کو رکھ لیں اور سال کے لیے دو کالم رکھ لیں اس پہ ایگریگیشن ہو جائے گی آپ کو یہ بھی پسند نہیں ہے پسند کے بعد نہیں آپ کی چوری ایسی چل جاتی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ ایسی آتی ہے کہ آپ جوسز اور سوڈا ڈرنکس کو ملا لیں اور ٹوٹل سیلز کر لیں ٹوٹل سیل کر کے دو سال میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں, نہیں میں نے تو دیکھنا ہے کہ میری ٹوٹل سیل جو ہے وہ کتنی ہوئی ہے دونوں سالوں میں تو یہ ایک نمبر آ جائے گا ایک نمبر اس میں جو بات غور سے سمجھنے والی ہے بہت غور سے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایگریگیٹس کی بات کر رہے ہیں ایگریگیڈس کی تو ہم ایک نمبر کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر میں کہتا ہوں جی کہ ایکس ایگریگیٹس ہیں یا چھ ایگریگیٹس ہیں یا سات ایگریگیٹس ہیں وہ صرف اور صرف جو ہائیسٹ لیول پہ ایگریگیشن ہے وہ ایک نمبر ہو سکتا ہے باقی ٹیبلز کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ اسکرین پہ دیکھیں یہاں ٹیبلز ہیں یہاں پہ چوبیس ٹیبل بن سکتے ہیں ظاہر ہے کہ میں سارے ٹیبل آپ کو نہیں دکھا سکتا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک نمبر تو اتنی اسپیس اکوپائی نہیں کرے گا لیکن ساتھیوں ٹیبلز تو بہت اسپیس لیں گے اور یہ میں نے بڑا کنزرویٹیو آپ کو لیول آف ہائیارکی بتائی ہیں ان ڈائمینشنس کے اندر اس میں بہت زیادہ لیولس آف ہائرکیز بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ میں اگر اس میں جاگرفی کا بھی ڈائمنشن لے کے آ جاؤں جس میں آپ کو یاد ہوگا شاید پانچ لیول بنتے تھے تو یہ تو 120 سو ایگریگیٹس بن جائیں گے اور ایگریگیٹ سے دھوکا نہ کھائیں یہ صرف ایگریگیٹس نہیں ہوں گے بلکہ یہ ٹیبلز ہوں گے اور ان ٹیبلس کو اسٹور کرنے کے لیے اچھی خاصی اسپیس چاہیے یہ جو اس کی ریکوائرمنٹ اگزامپل تھی یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا ہی دی ہے اور یہی ہمارا اگلا پوائنٹ تھا اب میں جو اگلے پوائنٹ کی طرف جاؤں گا وہ بڑا ایک امپارٹینٹ پوائنٹ ہے بلکہ امپارٹینٹ پوائنٹ کیا ہے اٹس اے سیکوینس آف پوائنٹس بہت سارے پوائنٹس جن کے بارے میں بات چیت ہوگی جو کہ میں آپ کو شروع دن سے کہتا آ رہا ہوں اور ہو سکتا ہے آخری دن تک بھی کہتا رہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں ایشوز ہیں ہر چیز میں ایشوز آتے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں چیز سے مراد ہے آپ پرفارمنس کو انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سسٹم کو ایسے ٹیلر کرتے ہیں کہ ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے وہ چلنا شروع ہو جائے اس لیے چلنا شروع ہو جائے کہ وہ سسٹم بنا تو نہیں تھا ڈسیزن سپورٹ کے لیے تو اس میں ایشوز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کورس کا فوکس ہے آپ کو کانسیپٹس دینا اور آپ کو بیسک کانسیپٹ دینا اور آپ کو ایشوز بھی بتانا تاکہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکیں اپنے پروسپکٹیو امپلائر کے لیے تو وہ کیا ایشوز ہیں میں آپ کو ایک سلائیڈ میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد ان ایشوز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے رول ایپ ایشوز مینٹیننس کا ایشو ہے جی نان اسٹینڈرڈ ہائی آرکی کا ایشو ہے نان اسٹینڈرڈ کنوینشن کا ایشو ہے ایکسپلوژن آف ریکوائرمنٹ یہ ایکسپلوژن لٹل میننگ میں نہیں ہے خدا نخواستہ اس کا مطلب ہے کہ کامبنیٹوریل ایکسپلوژن کامبینیٹوریل ایکسپلوجن کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اور بہت فاسٹ جیسے کہ این اسکوائر ورسز ٹو پاور این کہہ لیں یا این پاور این کہہ لیں تو ٹو پاور این یا این پاور این از کامبینیٹوریل ایکسپلوجن اور اس کے بعد ایگر کے پیٹ فالس تو یہ ایشوز ہیں رول ایپ کے اب ہم ایک, ایک کر کے ان سارے ایشوز کے بارے میں بات کریں گے تو پہلے ایشو کے بارے میں بات کرتے ہیں رول ایپ کا ہے مینٹیننس ایشو مینٹیننس ایشو کیا ہے یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں تو پوائنٹس آ چکے ہیں ایک تو مول ایپ جیسا ہی ایشو ہے اس کا سمری ٹیبل کے سائز کا ایشو ہے سمری ٹیبل کے سائز کی ریکوائرمنٹ کا ایشو ہے اور سمری ٹیبل کو ریفریش کرنے کا ایشو ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو فرسٹ آئی ول ڈسکس دا لاسٹ ایشو وہ آپ کہیں گے کہ جی جو پہلے ایشو ڈسکس کرنا ہے اس کو لاسٹ میں کیوں بتایا تو وہ کسی نے کیا صحیح کہا ہے کہ بعض دفعہ نظر پہلے آخر پہ پڑتی ہے جا کے بہرحال تو یہ ایشو جو رول لیپ میں ہے مینٹیننس کے ایشو یہ ویسے ہی ایشو ہیں جو کہ مولیپ میں بھی ایشوز تھے وہ ایشوز کیا تھے مینٹیننس میں اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ رول ایپ میں جو ڈیٹا ہے انوائرمنٹ میں دیٹ یہ فریش کتنا ہے یہ ڈیلی بیسس بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک سیل کے بارے میں آئٹمس کے بارے میں کہ ایک آئٹم کی سیل تھی اور دو ایسی کمپنیز تھی جن کے برانچز سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں تو جس برانچ میں ڈیٹا آلموسٹ آورلی آ رہا تھا اس نے بہت بزنس کیا کیونکہ اس کے پاس ایکٹیو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ تھی جس کے پاس ایسا نہیں تھا لاس بزنس تو مینٹیننس ایشو کیا ہے مینٹیننس ایشو یہ ہے کہ اگر ہم یہ عزیوم کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسس کا ڈیٹا آپ کے ویئر ہاؤس میں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک دن پہلے کے ایگریگیٹس تھے وہ تو اب پرانے ہو گئے ہیں آپ کو وہ سارے کے سارے ایگریگیٹس دوبارہ سے بنانے پڑیں گے دوبارہ سے ان کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اس لیے کہ ان میں جو اگر ایکس ڈیز کا ڈیٹا موجود تھا تو اب وہ ڈیز ایکس پلس ون ہو چکے ہیں اس لیے ان کو ریفریش رکھنا پڑے گا ورنہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کی بیسس پہ جو ڈیسیجن ہوں گے وہ پرانے ڈیسیجن ہوں گے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اب میں اگلے پوائنٹ کی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اگلے پوائنٹ کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ نے جو اسپیس رکھنی ہے جو آپ نے اسپیس رکھنی ہے ایگریگیٹس کے لیے آپ یہ پلان کریں کہ وہ اسپیس از ٹوائس دا سائز آف دا ایکچوئل را ڈیٹا یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں اگریگیشن کی جب ہم اگریگیشن کی بات کریں گے تو ڈیٹا زیادہ سے کم ہو جائے گا آبویس ہی بات ہے لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ جتنا آپ کا ڈیٹا تھا اس سے ٹوائس سپیس رکھیں ایگریگیشن کے لیے یہ کیوں ہے یہ ایک اچھا سوال بن سکتا ہے سیشنل ایگزام کا یا فائنل ایگزام کا تو میں پیپر آؤٹ کرتے ہوئے سوال آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو اس کا جواب بتا دیتا ہوں وہ جواب ہم آگے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے کہ جب آپ بہت سارے ایگریگیٹس بناتے ہیں تو وہ صرف ایگریگیٹس نہیں ہوتے جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا بلکہ وہ ٹیبلز ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ اسپیس وہ ٹیبلز کنزیوم کر لیتے ہیں وہ ٹیبلز کیسے اتنی اسپیس کنزیوم کرتے ہیں اگلی سلائی میں میں آپ کو بتاؤں گا دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ ایگریگیشن کریں گے تو ڈائمینشن ٹیبل چھوٹے بھی ہوتے جاتے ہیں یئر ورسز ڈے جوئر کے لیے ڈیٹا ہوگا وہ ڈیٹا دن کے لیے کم ہوگا یا وائس آپ بات سمجھ گئے ہوں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے اتنے سارے ایگریگیٹس والے ٹیبل بن جاتے ہیں رول ایپ انوائرمنٹ میں کہ ہر ٹیبل کو ریفرش رکھنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈبل دا ایکچوئل اسپیس رکھنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی زیادہ اسپیس ہو سکتی ہے جس میں ایگریگیٹس کو ریفریش کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ مینٹیننس کا ایشو تھا اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پوائنٹ is, اگلے بلکہ دو پوائنٹس ہیں از اباؤٹ کائنڈ آف نان اسٹینڈرڈائزیشن تو پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں نان اسٹینڈرڈ ہائی آرکی اب آپ کی سکرین پہ وہ پوائنٹس آ چکے ہوں گے جن کو میں جو زیادہ کی پوائنٹس ہیں ان کو میں ڈسکس کروں گا اور آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا ڈائمینشنز آر نوٹ آلوز سمپل ہائی آرکیز dimensions can be more than simple hierarchies ڈائمینشن can cross hierarchy کی also آلسو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ اس مغالطے میں نہ رہیے گا کہ ڈائمینشن سمپل ہائر کی ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا جی آئٹم سب کیٹیگری کیٹیگری یا ڈپارٹمنٹ ایسی بات نہیں ہے اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا ڈائمینشن سمپل نہیں ہوتے ڈائمنشن سیمپل اس لیے نہیں ہوتے کہ جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں ازیوم کریں کہ میرے ہاتھ میں ایک کیوب ہے وچ کوڈ بی اے رول ایپ کیوب اور اے مول ایپ کیوب تو جو ڈیسیزن میکر ہے وہ اس کیوب کو مختلف انگل سے دیکھنا چاہتا, ہے. ایسے دیکھنا چاہتا ہے ایسے دیکھنا چاہتا ہے ایسے دیکھنا چاہتا ہے ایسے دیکھنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مختلف ہائرکیز کو چینج بھی کر سکتا ہے اور کچھ اسٹینڈرڈ ہائرکی نہیں رہتی بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہائرکیز کے اکراس بھی ڈسیزن میکر دیکھنا چاہے گا ٹھیک ہے جی یہ ہائر کیزرا کیسے دیکھے گا میں آپ کو اس کی دو مثالیں دیتا ہوں مثال کے طور پہ ڈسیزن میکر ایئر کنڈیشنرز کی سیل کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے ایئر کنڈیشنرز کی سیلس کے بارے میں یا کسی اور آئٹم کے بارے میں اب ایئر کنڈیشنر کوئی ایک کمپنی تو نہیں بناتی مثال کے طور پہ کوئی ایسا کوئی اسپیشل جہاز تو نہیں ہے نا جی کہ دنیا میں ایک ہی کمپنی بنائے گی اب پاکستان میں بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ ایئر کنڈیشنرز بناتی ہیں تو جو آئٹم کی ہم بات کر رہے تھے کہ آئٹم سب کیٹیگری اور کیٹیگری اور ڈپارٹمنٹ اب تو ہم نئی ہائر کی, کی بات کر رہے ہیں اب آئٹم تو ایئر کنڈیشنر ہے لیکن مختلف کمپنیز کی بات کر رہے ہیں اور ان کمپنیز میں ہائر کی بھی ہو سکتی ہے میں اس کی زیادہ ڈٹیل میں نہیں جاتا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نان اسٹینڈرڈ ہائرکیز کو بھی ایکموڈیٹ کرنا چاہیں گے ایک بات دوسری بات جو نان اسٹینڈرڈ ہائرکی کے ریفرنس سے ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کبھی آپ کسی دکان میں جائیں جہاں الیکٹرونک کا سامان بکتا ہے تو وہاں پہ کچھ رنگوں کے آئٹمس آپ کو نہیں ملیں گے دو طرح کے آئٹمس آپ کو نہیں ملیں گے ایک کہ جس رنگ کا آئٹم بنتا نہیں ہے اور ایک ایسے رنگ کے آئٹم جو بکتے زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلر کی ہائرکی کی بات ہو رہی ہے جب ہم کلر کی ہائرکی کی بات کریں گے تو اب تو آپ کا آئٹم ہی چینج ہو گئے اس لیے کہ آپ کا فریج سبز رنگ کا ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے آپ کا جو واشنگ مشین ہے وہ سبز رنگ کی ہوتی ہے یا ہوتا ہے ایئر کنڈیشنر بھی اب ترنگین آ گئے تو پتہ ہی چلا کہ آپ کی جو ہائرکیز ہیں وہ کلر میں بھی ہو سکتی ہیں ہائرکیز مینوفیکچر میں بھی ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ اگر سے اگست کا مہینہ آتا ہے تو آپ ہر چیز کے اوپر جھنڈا چھاپ دیتے ہیں کچھ آئٹم اسٹور میں ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اوپر جھنڈے نہیں ہے جو کہ پرانے اسٹاک کے آئے کچھ کے اوپر جھنڈے ہوں گے یہ ایک اور ہائر کی آ گئی. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ ہائرکیز کیز کراس بھی تو کر سکتی ہیں نان اسٹینڈرڈ ہائرکیز بھی کراس کر سکتی ہیں تو خاصی کمپلیکس پرابلم اگلے پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ کنونشن کے ریفرنس ہی ہے نان سٹینڈرڈ کنوینشنس آئیے میرے ساتھ نان سٹینڈرڈ کنوینشنس یہ ایک اور ایشو ہے اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکی ہے اگر اس پہ آپ تھوڑی توجہ کریں کنونشنز آر ناٹ ایبسلوٹ واٹ از کیلنڈر ایئر واٹ از اے ویک اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے اگر یہ کہوں مثال کے طور پہ اور میں ایسا کہتا نہیں ہوں بڑی میں سوچ سمجھ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے اور انسٹرکٹر کو اسے فیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ انسٹرکٹر کہتا ہے کہ جو آپ کے, جو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف چیز ہے اس کو آپ پکڑ لیں تو جو میرا سیدھا ہاتھ ہے وہ آپ کا تو سیدھا ہاتھ نہیں ہے مطلب جس طرف میں پوائنٹ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جی یہ جو سیدھے ہاتھ پہ چیز ہے اس کو اٹھا لیں. وہ تو آپ کا تو یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ جس میں کنوینشن ایسلوٹ نہیں تھی کنوینشنز مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم سال کی بات کرتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے ایگریگیٹ سال کے چاہیے یئر لیول پہ چاہیے تو سوال یہ کہ سال کیا کیلنڈر ایئر ہے جو کہ جنوری سے اسٹارٹ ہو کے دسمبر تک جاتا ہے یا یہ فائنینشل ایئر ہے جو کہ جولائی سے اسٹارٹ ہو کے جون تک جاتا ہے یا یہ کوئی اور قسم کا ایئر ہے یا میں نے آپ کے ایک اور مثال دی تھی جو کہ سیل ایئر کی تھی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ سکسٹی سے زیادہ ویکس کا ڈیٹا رکھتے ہیں جو کہ ایک ان کا سیزنل ایئر ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ایئر ویری کرتا ہے اسی طرح ہم جب ویک کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ کیلنڈر ویک ہے کیا یہ ایڈ ویک ہے یا کوئی اور ویک ہے اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اینڈ کہاں سے ہوتا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر بزنس کی اپنی کنونشن ہو سکتی ہے یئر کے بارے میں ویک کے بارے میں کسی اور چیز کے بارے میں ٹھیک دوسری بات وہ یہ کہ نہ صرف یہ کنوینشن کین ویری اکراس دا بزنس بٹ دا کنوینشن کین ویری ود ان دا مثال کے طور پہ ایک ہی بزنس کے اندر اکاؤنٹنگ والے ویک کو کسی اور طرح دیکھتے ہیں مارکیٹنگ والے ویک کو کسی اور طرح دیکھتے ہیں سیلز والے ویک کو کسی اور طرح دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کا کانسیکوینس کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں آپ کو نتیجہ بتاتا ہوں اگلی سلائڈ کے اوپر نتیجہ ویسے آبیس ہے اس نتیجے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا اس کو کہتے ہیں بروٹ فورس اپروچ آپ نے الردے میں پڑھا ہوگا کہ بروٹ فورس اپروچ کیا ہوتی ہے بروٹ فورس اپروچ میں اگلی سلائڈ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ایکسپلوئن آف اسٹوریج اسپیس ایکسپلوژ آف کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ سپیس چاہیے ہے ایگریگس کو سٹور کرنے کے لیے اور یہ جو تیزی ہے یہ کوئی گریجولی آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں بڑھے گی بلکہ بہت تیزی کے ساتھ سپیس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی اس کی میں آپ کو ڈیٹیل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ہم نے بات کی نان اسٹینڈرڈ ہائی آر کیس کی کی آف اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایگریگیشن کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کے ڈائمینشنس کی ہائرکی کی اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ نے مختلف طریقے سے ایگریگیٹس بنا کے اسٹور کرنے ہیں پھر ہم نے بات کی نان سٹینڈرڈ کنوینشنس کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کنونشنز ہیں کسی چیز کے بارے میں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اس کے لیے آپ نے ڈیٹا اسٹور کیا ایگریگیٹس بنا کے سٹور کیا یہ سارے جب آپ ایگریگیٹس سٹور کریں گے اور ایگریگیٹس بنائیں گے آپ کو بہت زیادہ اسپیس چاہیے اس سب چیز کو سٹور کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اگر آپ بروٹ فورس استعمال کریں گے بروٹ فورس کا کیا مطلب ہے آپ نے تھیوری آف پی کمپلیٹنس اندم یہ پڑھا ہوگا کہ وہ طریقے جہاں پہ آل پاسبل سولوشنس کو کرنا پڑے جنریٹ کرنا پڑے کمپیوٹ کرنا پڑے ان میں اسکیلبلٹی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اپروچ کے ساتھ آپ کو اتنی اسپیس چاہیے کہ آپ اس اسپیس کو لے کے آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں کہ اگلا ایشو اس میں کیا ہے ایگریگیشن پٹ فالس ایگریگیشن پٹ فال کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ اسٹمبلنگ بلاک ہے انگریزی تھوڑی سی مشکل ہو گئی مطلب یہ کہ آپ غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اب وہ غلط فہمی کیا ہو سکتی ہیں آپ اسکرین کو غور سے دیکھیے کورسر گرینولیرٹی کورسپونڈنگلی ڈکریز پوٹینشیل کارڈینالٹی ہر چیز کو اگریگیٹ کیا ڈیٹیل کو پھینک دیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس وقت آپ زیادہ ہائی لیول پہ اگریگیشن کریں گے زیادہ ہائی لیول پہ اگریگیشن کریں گے تو ڈیٹیل کم سے کم استعمال ہو رہی ہوگی اگر آپ کو زیادہ ڈیٹ... یاد رکھیں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ ایک لیول سے دوسرے لیول پہ اگریگیشن کرتے ہیں اور دوسرے لیول سے تیسرے لیول پہ اگریگیشن کے لیے جاتے ہیں تو نچلے لیول سے اوپر تو جایا جا سکتا ہے اوپر سے نیچے نہیں آیا جا سکتا لاس آف انفارمیشن ہوتی ہے اس لیے اگر آپ نے ساری ہائر لیول پہ اگریگیشن کر لی وہ آپ نے کیوں کی سپیس بچانے کے لیے تو واپسی لی کے راستے بند کر لئے آپ نے تو یہ ایک بہت بڑا پٹ فال ہے دوسرا جو اس کے ایکسٹریم کیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز اگریگیٹ کر لی مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ کلاس میں پڑھنے کے لیے آئے اور اپنا بستر بھی اٹھا کے ساتھ ہی لے کے آ گئے ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش وہ بھی اٹھا کے لے کے آجے جائے بھائی خدا نخواست ضرورت پڑی سکتی ہے کیا پتا کہ کوئی اسائنمنٹ کے لیے لیٹ بیٹھنا پڑ جائے یونیورسٹی میں تو بستر لگا کے ادھر ہی سو جائیں لیکن اس کی پرابلٹی بہت کم ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اور اس کا جو اگلا پیٹ فال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایگریگیشن تو کر لی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ٹوائس اسپیس بھی رکھی تھی ان ایگریگیٹ ٹیبلس کو اسٹور کرنے کے لیے چونکہ آپ کے پاس اسپیس نہیں تھی مسئلہ تھا پیسے نہیں تھے یا ادارے نے یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی ڈٹیل کو پھینک دیا جب ڈٹیل کو پھینک دیا یاد رکھیں جس دن ڈٹیل پھینکیں گے اس دن آپ کا جو باس ہے اس کو اس ڈیٹیل کو چوری کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی کیونکہ یہ مرفیز لا ہے اور آپ اگلے دن نئی نوکری کی خدا نخواستہ تلاش میں سڑکوں پہ پھر رہے ہوں گے ڈٹیل کبھی نہیں پھینکنی تو یہ کچھ پٹ فالز ہیں اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں How to ریڈیوس سمری ٹیبلس سمری ٹیبلس کو کیسے کم کیا جائے گا اس کی جو ڈیٹیل پوائنٹس ہیں یہ آپ کی اسکرین پہ آ چکے ہیں مختصر طور پہ وہ پوائنٹس کیا ہیں پہلی بات تو یہ بلڈنگ سمریز آن the فلائی ٹھیک ہے جی اور کامن کیوریز کی پرفارمنس انہینس کریں ٹھیک ہے جی اور میٹا ڈیٹا کو استعمال کریں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں سارے کے سارے پوائنٹس کی ڈیٹیل تو بتانا ذرا مشکل ہے وقت کی کمی کی وجہ سے بہرحال جو کی پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے ایگریگیٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جو آپ آن دا گو بنا سکیں آن دا فلائی بنا سکیں لیکن وہ ایگریگیٹس ایسے ہوں کہ جن کا سوال کیسے بھی تعلق ہو جن کا اگر ان کا سوال سے تعلق نہیں ہے تو ایسے ایگریگیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی پہلی بات تو یہ تو آپ نے آن دا فرو بھی کچھ ایگریگیٹ بنا سکتے ہیں کچھ آپ ایگریگیٹ ایسے بنا سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ وہ ایگریگیٹس پچھلے ایگریگیٹس جو لوور لیول کے ہیں ان کو استعمال کر کے ہائر لیول کے ایگریگیٹس بنا لیں گے اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ڈی بی اے ہے یعنی کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر وہ میٹا ڈیٹا کو استعمال کرتا ہے میٹا ڈیٹا از دا ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا اگر آپ کو یاد ہو شاید پہلے لیکچر میں یا دوسرے لیکچر میں میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل ڈائگرام دکھایا تھا جس کا کچھ ٹائٹل اس طرح سے تھا کہ فٹنگ دا پیسز together اس میں ایک آپ کو میں نے سلینڈر لکھایا تھا جس پہ میٹا ڈیٹا لکھا ہوا تھا جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں میٹا ڈیٹا تھا تو جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اس میٹا ڈیٹا کو استعمال کر کے آئیڈینٹیفائی کر لے گا کہ کون کون سے اس کو ایگریگیٹس چاہیے ہیں اور پھر ان ایگریگیٹس کو استعمال کر کے سارے ایگریگیٹس کی ضرورت نہیں رہے گی ٹھیک ہے جی بات سمجھیے آپ نے اب آپ کو میں اگلا پوائنٹ بتاتا ہوں اور میں اس لیکچر کو اینڈ کروں گا انشاءاللہ ایک ایسی ٹول کے بارے میں وزٹ کے بارے میں جو اس مختلف ڈیٹا کی بیسس پہ آپ کو اچھے مشورے دے سکتا ہے پرفارمنس ورسس سپیس ٹریڈ آف کے جو ڈیٹیل پوائنٹس ہیں آپ سکرین پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے مختصر طور پہ وہ پوائنٹس کیا ہیں میکسمم پرفارمنس بوسٹ امپلائیز لارڈس آف ڈسک اسپیس منیمم پرفارمنس بوسٹ نو ڈسک اسپیس یوزنگ میٹا ڈیٹا تو بات واضح ہے بات واضح اس طرح سے ہے کہ اگر آپ جو میں نے آپ کو یہ بات شروع کے پہلے لیکچر میں کہی تھی یا دوسرے لیکچر میں کہی تھی کہ عام طور پہ اگر آپ زیادہ اسپیس استعمال کریں گے تو آپ کا پرفارمنس ٹائم کم ہو جائے گا جلدی جواب آئیں گے اگر آپ اسپیس کم استعمال کریں گے تو ٹائم بڑھ جائے گا یہ چیز چلتی ایسی ہی ہے تو ڈیٹا ویرا اس کی بھی انوائرمنٹ میں اگر آپ زیادہ اسپیس رکھیں گے ایگریگیٹس کے لیے تو بہت ہائی پرفارمنس ملے گی اس لیے کہ آپ کی جو بھی کیوری ہے اس کا جواب پہلے سے کمپیوٹ ہو کے ٹیبل میں رکھا ہوا ہے اگر آپ کم سپیس استعمال کریں گے اویلیبل کریں گے تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اس لیے کہ ڈیٹا کو اگریگیٹ کرنے کی بھی تو ایک کاسٹ ہے اور ڈیٹا کو سٹور کرنے کی بھی ایک کاسٹ ہے تو جو میں نے پچھلے پوائنٹ میں بتایا تھا آپ کو کہ آپ میٹا ڈیٹا کو استعمال کر کے ایک اس کا حسین سنگم بنا لیں گے کہ کتنی چیز چاہیے آپ کو یہ کیسے کریں گے میں بتاتا ہوں آپ کو using wizards wizards کا کیا مطلب ہے wizards کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ٹولس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو کہ آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ اچھا جی آپ کو کتنی پرسینٹ پرفارمنس چاہیے یا آپ کتنی اسپیس اویلیبل کر سکتے ہیں ایگریگیٹس کو اسٹور کرنے کے لیے تو یہ پوائنٹ اینڈ کلک انوائرمنٹ ہوگی اس سلسلے میں یہ گراف جو ہے ریلیونٹ ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ چکا ہے تو اس میں آپ گراف میں یہ دیکھیے کہ یہ کوئی لینئر انکریز نہیں ہے یہ انکریز ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا یہ سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے آگے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن کائنڈ آف سیٹ ہیں تو اس میں ہوگا یہ کہ اگر آپ زیادہ اسپیس اویلیبل کریں گے آپ کو زیادہ پرفارمنس مل جائے گی کم اسپیس اویلیبل کریں گے کم اسپیس پرفارمنس کم ملے گی تو یہ وزٹ آپ کو بتائے گا بیسڈ اپون دی کیوری ریکٹس بیسڈ اپون دی میٹا ڈیٹا بیسڈ اپون دی ہسٹوریکل نیچر آف دی کیوریز بینگ ایگزیک کہ آپ نے کتنی سپیس رکھنی ہے یا اگر آپ کو اتنی پرفارمنس چاہیے تو اس کی کیا کاسٹ ہے بات سمجھ رہے تو یہ وزٹ بتائے گا ڈی بی اے کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو اور وہ یہ ساری چیزیں کرے گا ٹھیک ہے جی آگے میں بتاتا ہوں مزید کیا چیز بتانے والی ہے تو ساتھ ہم نے وزٹس کے بارے میں بات کر لی مختصر طور پہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چار طریقے ہیں او ایپ امپلیمنٹ کرنے کے اور ان میں سے دو طریقے ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہیں ایک طریقہ ہو ایپ کا طریقہ بھی ہے وچ از اے کمبینشن آف بوتھ مول ایپ اینڈ رول ایپ بیسٹ of بوتھ ورلڈس اور آپ کو ایک اسمارٹ انوائرمنٹ چاہیے کہ جو کبھی مول ایپ سے کیوری کرے کبھی رو ایپ سے کیوری کرے اور پھر ڈول ایپ ہے تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آج کے لیکچر کے بارے میں امید ہے کہ آپ نے اس کو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو پایا, پایا ہوگا کوئی سوال ہوں گے آپ کراس ٹیک بھی کریں گے آپس میں اور ای میل کے ذریعے بھی پوچھیں گے خدا حافظ